یوم یبعثهم اللہ جميعا فیحلفون لہو کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علا شئیء علا انہم ہم الكاذبون جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے آگے اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں اور سمجھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے آگاہ رہیے کہ وہی لوگ پکے جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تو نفاق میں اپنی مہارت اور رسوخ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنی صداقت و اخلاص ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے لگیں گے جس طرح دنیا میں جھوٹی قسموں کے ذریعے مسلمانوں کو باور کراتے تھے کہ وہ بھی مخلص مسلمان ہیں اور بھول جائیں گے کہ وہ آخرت میں جھوٹی قسمیں اس علام العیوب کے سامنے کھا رہے ہیں جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ ان کی جھوٹی قسمیں انہیں کچھ فائدہ پہنچائیں گی آیت کے آخر میں ان کے عمل کی شناعت بیان کرنے کے لیے اللہ نے کہا ان کا زبون ان سے بدترین جھوٹا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعے علام الغیوب کو اپنے سچے ہونے کا یقین دلانا چاہتے ہیں